بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کا خدشہ مجھے چھپنے بھاگنے اور روپوش ہونے کا مشورہ بہت دنوں سے مل رہا تھا مگر میں نے اس پر عمل نہیں کیا کیونکہ حالات کی سنگینی کا احساس ہونے کے باوجود میرا ضمیر اسے گوارا نہیں کرتا تھا پھر میں کیوں چھپتا اور کہاں چھپتا میرا جرم مسلمان ہونا ہے اس جرم سے دستبرداری ناممکن ہے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے میرا جرم جہاد کے ساتھ وابستگی ہے اس جرم کو چھوڑنا بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے ان دو جرائم کے علاوہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو دنیا کی کوئی حکومت پیش کر سکے پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا اور مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دے کر اسے حاصل کیا تھا اگر اس ملک میں بھی مسلمان ہونا اور انڈیا کے غاسبوں سے کشمیر میں جہاد کی بات کرنا جرم ہے تو پھر دنیا میں اور کہاں جایا جا سکتا ہے میں آخری لمحات تک حالات کا سامنا کرتا رہا اور حالات آئے دن بگڑتے رہے بالآخر دوستوں اور بہی خواہوں کا خدشہ درست نکلا اور مجھے دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سبرد کرتا ہوں بے شک وہی بندوں کے حوال سے باخبر ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے